وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین شب اسرا کا دولہ رجب المرجب کی خصوصی نشریات میں نیا سلسلہ شروع کیا گیا ہے کہ اس رجب کے مہینے میں ہمارے اکالی سلاط و السلام کو معراج کا دولا بنایا گیا اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار کروایا اور جنت و دوزق کا معائنہ کرایا اور طرح طرح کے عجائب و غرائب دکھائے انشاء اللہ زوجل قصیدہ معراجیہ جو اعلی حضرت کا لکھا ہوا ہے جس کے سڑسٹھ اشعار ہیں ان اشعار کی روشنی میں جو قرآن میں حدیث میں بزرگوں کے اقوال میں جو معراج کا ذکر ہے اور اعلی حضرت نے جو عشق بھرا اس کا نقشہ کھینچا ہے اس کو پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی آئیے پہلے درودے پاک کی فضیلت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 اور اسے بروزی قیامت شہادا کے ساتھ رکھے گا حبیب صل صلی اللہ مٹھے میٹھے اسلام بھائی ہو اور مدنی چینل کے ناظرین سورہ نجم کی آیات اس کا ترجمہ اور تفسیر خزائن الرفان سے ہم نے معراج کا بیان سنا دس آیات ان کا ترجمہ اور اس کی تفسیر سننے کی سعادت حاصل کی تھی آئیے آپ مزید آگے پڑھنے سننے سمجھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں پہلے قصیدہ معراج کا وہی شیر ہم پڑھ لیتے ہیں وہ سرور نیرال سرب کے عرب کے مہمان تھے ہے نی سرو کے سام عرب کے مہمان کے میں ترجمہ ایک کنزر ایمان دل نے جھوٹ نہ کہا جو دیکھا دل نے جھوٹ نہ کہا تفصیل خزان و عرفان آنکھ نے یعنی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک نے اس کی تصدیق کی جو چشم مبارک نے دیکھا معنی یہ ہے کہ آنکھ سے دیکھا دل سے پہچانا اور اس رویت و معریفت میں شک و تردد نے راہ نہ پائی اب یہ بات کہ کیا دیکھا بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا لیکن مذہب صحیح یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے رب تبارہ کا وطالعہ کو دیکھا اور یہ دیکھنا کس طرح تھا چشم سر سے یا چشم دل سے اس میں مفسرین کے دونوں قول پائے جاتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب عز وجل کو اپنے قلب مبارک سے دو بار دیکھا اور ایک جماعت اس طرف گئی کہ آپ نے رب عز اجل کو حقیقت چشم مبارک سے دیکھا یہ قول حضرت انس بن مالک اور حضرت حسن و کا ہے حضرت ابن عباس ردی اللہ عنہما سے مروی ہے اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جنا صلات و سلاۃ کو خلت اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جنا و وسلام کو کلام اور سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا کو اپنے دیدار سے امتیاز بخشا صلاب اللہ حضرت اللہ تعالی, علیہم حضرتِ رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا اللہ تعالی نے حضرت موسی السلام سے دو بار کلام فرمایا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تعالی کو دو مرتبہ دیکھا لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیدار کا انکار کیا اور آیت کو حضرت جبیل علیہ السلام کے دیدار پر محمول کیا اور فرمایا جو کوئی کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب ازوجل کو دیکھا اس نے جھوٹ کہا اور سند میں لا تدری کو تلاوت فرمائی جہاں چند باتیں قابل لحاظ کی رحمت سید جا پہنچے دانا میرے پر پر شیخ, شیخ علی امیر علیہ سنت اپنے کلام میں وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے محبوب علی سلاد اسلام نے اللہ تعالی کا جلوہ دیکھا او پہنچے, دنا جا پہنچے دنا کے من دل پر اللہ آ کا چندروا بھی کا صحیح یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیدار اللہی سے مشرف فرمائے گئے مسلم شریف کی حدیث مرفوظ ہے بھی یہی ثابت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما جو کہ حبر الامہ ہیں وہ بھی اسی پر ہیں مسلم کی حدیث سے رئی تو ردی بھی آئینی و بھی قلوی میں نے اپنے رب ازدل کو اپنی آنکھ اور اپنے دل سے دیکھا اللہ کی رحمت سے دل پر جا پہنچے کی گانا کیل پلا کا جلوا بھی دیکھا اللہ کا جل صلی اللہ تعالی علی محمد حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ علیہ قسم کھاتے تھے کہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اپنے رب وجل کو دیکھا حضرت سیدنا امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میں حدیث سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی علما کا قائل ہوں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 پہنچ بنا کی من دل پر آیت میں رشاد ہوتا ہے تو کیا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے پر جھگڑتے ہو تفسیر یہ مشرقین کو خطاب ہے مشرقوں کو کہا جا رہا ہے جو شب معراج کے واقعات کا انکار کرتے اس میں جھگڑتے تھے تنخرو اور انہوں نے تو وہ جلوہ دو بار دیکھا کیونکہ تخفیف کی درخواستوں کے لیے نماز کی کمی کی درخواستوں کے لیے چند بار عروج ہوا اور رزول ہوا حضرت اپنے عباس رضی اللہ عنہما سے مردی ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب عز و جل کو اپنے کل مبارک سے دو مرتبہ دیکھا اور انہی سے یہ بھی مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رب عزاجل کو آنکھ سے دیکھا سب ترجمائی کنز المان سدرت المتہا کے پاس سدرت المتہا ایک درخت ہے جس کی اصل یعنی جڑ چھٹے آسمان میں ہے اور اس کی شاخیں سات میں آسمان میں پھیلی ہیں اور بلندی میں وہ ساتویں آسمان سے بھی گزر گیا ملائکہ اور ارواح شہدا اور اتکیا اتکیا تقی کی جمع متقی اس سے آگے نہیں بڑھ سکتی اس کے پاس جنت ہے جب سدرا پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا یعنی ملائکہ اور انوار آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑھی اس میں سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کمال قوت کا اظہار ہے کہ اس مقام میں جہاں عقلیں حیرت زدہ ہیں آپ ثابت رہے اور جس نور کا دیدار مقصود تھا اس سے بہرا اندوز ہوئے دائیں بائیں کسی طرف ملتفت نہ ہوئے نہ مقصود کی دید سے آنکھ پھیری نہ حضرت موسا علیہ السلام کی طرح بے ہوش ہوئے بلکہ اس مقام عظیم میں ثابت رہے میرے مرشید اس موقع پر کتنی پیاری عشق بری بات فرماتے ہیں یہ <سلام> کی زیارت ہے جب ایک تل پر جا عرش عرش عرش عرش عرش عرش پر مہمان خدا, خدا کے خدا ہی خدا ہی خدا آتے ہیں سور نجم کی اٹھارویں میں ارشاد ہوتا ہے لقبرو او من یتی روبی کو بے شک اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھیں تفسیر خزاں انٹ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج عجائب ملک و ملکوت کا ملاحدہ فرمایا اور آپ کا ان تمام معلومات غیبیہ ملکوتیا پر محیط ہو گیا جیسا کہ حدیث اختصاط میں ملائکہ میں وارد ہوا اور دوسری اور حدیث میں آیا ہے وہ سرور۔ چلوا گئے ہوئے تھے نئی نیال سامد کے مہمان کلیے تھے نیال کے عرب کے مہمان کے لیے میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین سور نجم کی آیات کا ترجمہ اور تفسیر سن کر ہم نے پیارے اکالی سلا تو سلام کی معراج کا ذکر خیر سنا قصیدہ معراجیہ کے کثیر اشعار انشاءاللہ سارے سنیں گے اور دل کو معراج کے دلہا کی یادوں سے مالا مال کریں گے عشق رسول سے انشاءاللہ روشن کریں گے انشاء اللہ ازا وجل بشرط صحت و زندگی کل آپ کو بخاری و مسلم شریف کی معراج والی حدیث اور ضرورتاً مرآ سے اس کی شرح پیش کی جائے گی ان شاء اللہ ارز وجل صلی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.